بے شک وہ اللہ کے مقابل تمہیں کچھ کام نہ دیں گے اور بے شک ظلم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ڈر والوں کا دوست اللہ